اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المنتقین خاتم النبیین سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین آج ارادہ ہمارا جو ہے وہ گفتگو کتاب مراقبہ پر کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ مراقبہ اصل میں کیا ہے اور جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ کیا ہے اس میں کیا فرق لیکن اس کو فی الحال تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس موضوع کو کل انشاءاللہ لے کے چلیں گے ایک اور معاملہ جو ہے وہ پچھلے دو تین دنوں سے کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس لیے اس پہ پہلے میرا خیال ہے بات کر لی جائے تو زیادہ مناسب ہے ایک حدیث بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے مختلف جگہوں سے پہنچی ہے اور یہ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ مجھ سے جنہوں نے بھی وہ شیئر کیا انہوں نے الٹا مجھ سے پوچھا ہی ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے لیکن آج جس وجہ سے میں مجبور ہوا ہوں اپنا موضوع بدلنے پہ وہ یہ ہے کہ اس حدیث پہ ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس کو سن کر سچی بات ہے کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے حدیث میں بیان کرتا ہوں اور پھر مسئلہ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ عبد اللہ ابن جو ہیں وہ راوی ہیں اس کے کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پھلوں کی فروخت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر آہا یہ آہا کے ختم ہونے سے پہلے پھلوں کی فروخت سے منع کیا اب کہتے ہیں میں نے ان سے آہا کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سریا کا طلوع ہونا اب جتنی بھی پوسٹ آ رہی ہیں اس کے اندر آہا کے آگے براکٹس کے اندر لکھا ہوا ہے وباؤں کا اور اس کے حوالے سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ابھی سریا جو طلوع ہو رہا ہے وہ فلاں تاریخ کو طلوع ہو رہا ہے تو اس کے بعد سے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا یہ ختم ہو جائے جب یہ حدیث آئی تو مجھے دو تین چیزیں تھوڑی سی مجھے تشویش والی اس میں لگی تھیں ایک تو مجھے یہ تشویش محسوس ہوئی کہ پھلوں کے بیچنے ہی کو کیوں منع کیا جا رہا ہے پھر دوسرا کہ جی اس کو یہ سریا ایک کانسٹلیشن ہے اس کو ترجمہ میں ستارہ کہا جاتا ہے لیکن یہ اصل میں کانسٹلیشن ہے کانسٹلیشن ایک ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے اور یہ ہر سال جو ہے یہ جھرمٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے بات پھلوں کی فروخت کی ہو رہی ہے کسی وبا کی نہیں اور پھلوں کی فروخت سے منع کیوں کیا جا رہا ہے اس پہ آج جو بیان آیا اس میں انہوں نے ایک بات تو بڑی واضح کہی کہ اس کی بہت سی جو سندیں ہیں وہ ریف بھی ہیں لیکن انہوں نے صحیح جو سند ہے اس کا بھی بیان کیا اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے امام تہاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے شرع مشکل الاثار اس کا حوالہ دیا کہ اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے تو سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ آہا جو ہے اس کا تعلق ان وباؤں سے نہیں ہے آہا کا تعلق پھل کے خراب ہونے سے ہے اور اس پہ انہوں نے بھی بڑا خاص طور پہ کہا ہے جو شرع کی ہے امام تہاوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب میں اسی حدیث کے نیچے اس کے اندر انہوں نے بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کھجور کے پھل کی ہو رہی ہے اور اس کے خرابی کی بات ہو رہی ہے اب اس حدیث کو جس طرح پیش کیا جا رہا ہے اس میں جو مجھے مسئلہ نظر آ رہا تھا اور آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر الگ کرے کیوں نہیں ہم یہ کون نہیں چاہے گا کہ یہ جو مسئلے چل رہے ہیں اور یہ جو وبائی کیفیت پیدا ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے بالکل الگ کرے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس دن کے حساب سے یہ درست ہو جاتا ہے تو ہم اپنے مسلمانوں کو ستاروں پر ایمان جو ہے وہ اس کی دعوت دے رہے ہیں اور اگر خدا نہ خاصہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم حدیث سے پہ جو ہے وہ ان کو مسلمانوں کو جو ہے نا حدیث سے پیچھے ہٹ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں حدیث کے بارے میں جو ہے وہ غلط قسم کی کوئی بات جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے استفر اللہ دونوں صورتوں میں عقیدہ جو ہے وہ خطرے میں ہے ہم مسلمانوں کا کیونکہ قرآن کی بات کریں اور حدیث کی بات کریں تو ستاروں کے حوالے سے چیزوں کو جوڑنے کو سحر کہا گیا ہے اس کو وہم کہا گیا ہے اس کو کفر کہا گیا ہے آپ احادیث مبارکہ میں چلے جائیں ابو داود کو دیکھیں مسلم شریف کو دیکھیں اس کے اندر آپ کو حدیث مل جائیں گی اس حدیث کو پیش ایسے کیا جا رہا ہے کہ جیسے اس کا کس، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور یہ جو کانسٹلیشن ہے اس کو اگر صحیح اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کو برج کہا جا سکتا ہے اور یہ اس کو انگریزی میں جو اس کا نام ہے وہ کیسوپیا آپ بے شک انٹرنیٹ پہ دیکھیے گا کہ سوپیا کیا چیز ہے آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں بات کروں کہ یہ سریا کا تذکرہ کہاں ہے اور کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ مختلف ادوار کے اندر وقت کا پیمانہ مختلف انداز میں استعمال ہوتا رہا ہے جیسے مثال کے طور پہ ہم کہیں جی بہار میں یہ کام ہوگا آپ کہیں بہار میں ہوگا یا آپ کہیں فرض کریں جی یہاں پہ بہار مارچ میں آتی ہے آپ کہیں جی مارچ میں ہوگا بات ایک ہی ہو رہی ہے لیکن مختلف انداز میں ہو رہی ہے لیکن اگر کسی اور ملک میں چلے جائیں جہاں مارچ میں بہار نہیں ہوتی اور وہاں پہ آپ کہہ دیں کہ مارچ میں ہوگا تو اب بات کچھ اور ہو جائے گی اسی طریقے سے تاریخ کے اندر آپ کو بھی اس طرح کے حوالے ملیں گے قرآن مجید میں اس طرح کے حوالے ملیں گے کہ بجائے یہ کہنے کے جی چار مہینے بجائے کہنے کے کہ اتنے مہینے کچھ اور استعمال کیا گیا وہ جیسے ہیں فگر آف speech انگریزی میں کہتے ہیں ایک انداز ہے وقت کے پیمانے کا پیمانے کو لے کر چلنے کا تو یہ جو سریا ہے یہ کانسٹلیشن جو ہے اس کے آنے کا وقت وہ ہے جس وقت جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو جس وقت وہاں پہ کھجور کا پھل جو ہے وہ پک رہا ہوتا تھا پکنے والا ہوتا تھا تو جم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پھل کو بیچنے سے منع فرمایا جب تک سرت الو نہ ہو جائے یعنی جب تک پھل جو ہے وہ پک نہ جائے یہ بات ہو رہی تھی اور ہم نے اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ملا دیا ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اندر اوپر پتہ نہیں کون کون کیا کیا ویڈیوز اب کرے اللہ معاف کرے ایسی خرافات اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے ایسی احادیث کی گستاخی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی گستاخی اس سے اب بندہ کیا کرے شرح کے اندر کئی نکات جو ہیں وہ امام تحابی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیے اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو چلیں وبا کی بھی اگر بات کر لیں وبا کے معنوں بھی بات کر لیں تو انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے اور اس پہ انہوں نے ابو جعفر کا کال پیش کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پھل ہے کھجور کا اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ خراب ہے اب اس کو ہم نے کہہ دیا جی وہ سوریا طلوع ہوگا سوریا تو ہر سال تلو ہوتا ہے بھائی اس کا ایک خاص وقت ہے تلو ہونے کا اب جس وقت وہ طلوع ہوتا ہے مختلف ممالک کے اندر اس وقت موسم مختلف ہوتے ہیں کہیں پہ باہر ہوگی کہیں پہ کوئی اور موسم ہوگا سو so یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں اور کیا معاملہ چل رہا ہے یہ بڑا مجھے دو دن سے بڑی شدید ایک وہ ہو رہی تھی تکلیف ہو رہی تھی مجھے تین چار دوستوں نے آپ میں سے جنہوں نے بھیجا میں آپ کا ممنون ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اس کا کہ آپ نے یہ مجھے بھیجا اور مجھ سے آپ نے پوچھا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے درست چاند ستاروں کے ساتھ کسی چیز کو جوڑ کے ہمارا دین اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا یہ حدیث کا سیاق و سباق ہی کچھ اور ہے اور اس حدیث میں کہیں پہ کسی وبا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور اس کا اگر انگریزی میں اگر مطلب میں اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہوں یہ جو آہا ہے تو اس کو بیڈ فروٹ کہیں گے تو زکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کو بیچنے سے منع فرمایا کہ جب وہ ابھی خراب ہو یہ اس حدیث کا جو ہے سیا کو سباق تھا میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کیا اس کا مطلب لے رہے ہیں کیا ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کس طرف ہم لوگوں کو لگا رہے ہیں تو اللہ اللہ. نا, ہم تو اللہ معاف کرے جیسے کہتے ہیں نا انڈائریکٹلی ہم تو اللہ معاف کرے استغفر اللہ ستاروں کی طرف لوگوں کو لگا رہے ہیں اس حدیث کو پیش کر کے اس طریقے سے استغفر اللہ استخفر اللہ استخر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے تو اسی لیے یہ بڑی میری ذہنی طور پہ تھوڑا سا کل سے میں ذرا زیادہ اس پہ بے چین ہو رہا تھا ورنہ موضوع آج کا مراقبہ تھا مراقبہ پہ کل ان شاء بات کریں گے اس کے علاوہ کل جو ہماری گفتگو ہوئی تھی تراوی کے لحاظ سے اس میں دو سوال اٹھے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھا ہے کہ یہ سنت موقع دا کیا عورتوں کے لیے بھی ہے جی بالکل یہ مرد یا عورت دونوں کے لیے سنت موقع دا ہے تراوی اس میں کسی قسم کوئی وہ چھوٹ جو ہے وہ نہیں ہے دوسرا سوال جو اٹھا ہے وہ یہ اٹھا ہے کہ کیا تراوی کی نماز جو ہے خاتون کرا سکتی ہے تو اس میں سب سے پہلے کریں کہ خاتون تراوی کی کوئی بھی بلکہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ نہیں کرا سکتی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے صرف دو شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے اور وہ ایک شرط انہوں نے رکھی ہے کہ اس کے اندر صرف عورتیں ہوں اور کوئی نہ ہو کوئی مرد نہیں ہونا چاہیے کوئی لڑکا نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ عورت جو ہے سب سے اگلی صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی جو امامت کرا رہی ہے آگے نہیں بڑھے گی جیسے ہم مساجد میں ہم مرد حضرات آگے کھڑے ہو کے جماعت کراتے ہیں اس طرح نہیں کرائے گی یہ دو شرطیں صرف امام شافی رحمت اللہ علیہ کیا ہیں لیکن باقی تمام فکہ ان کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ عورت جماعت نہیں کرا سکتی اور میں بھی اسی بات کا قائل ہوں کہ عورت جو ہے وہ جماعت نہیں کرا سکتی تو اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے وہ صلی اللہ علیہ خل کے ہی سید مولانا محمد علیہ وضحب ہی اجمعین برحمتِ یارحم الرحمین